بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آ منتم و کانشا صدق سد کل ہر قسم دی تاریخ تنجیب تقدیس مالک الملک رب العزت وحدہ لاشریق نائق ہے کہ جو باوجود اختیار حاصل ہوں دے باوجود حق رکھیں دے پھر بھی اپنی مخلوق زیادتی کا ارادہ نہیں رکھنا اور ساری مخلوقات بچوں اشرف المخلوقات انسان آدم علیہ السلام دی اولاد انہوں خصوصاً فرمایا گم تانو تکلیف اندر مبتلا کر کے تانو عذاب دے کے تانو دکھ پہنچا کے میں کی لینا ہے میں نو کی حاصل ہونا ہے با يفعل الله بعذابكم اللہ نے تانو عذاب دے کے کی لینا ہے کی کرنا ہے قران مجید کی اس ایت سے یہ بھی نے کہ اللہ کسی تکلیف اور دکھ نہیں دین دے تکلیف اور دکھ انسان اپنے سے خود پیدا کرتے قرآن مجید ہے خوبی ہے خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن دیا بعض آئے تو دوسری آیت خود تفسیر کر ہیں اس آیت کی تفسیر اندر قرآن دیاں بے شمار دیگر آیت موجود ہیں کسی مقام پہ فرمایا اور تو کوئی مصیبت نہیں پہنچ دی تو کوئی تک نہیں ہندہ کوئی تکلیف نہیں آنڈی اللہ بما کثبت ایدی کم مگر او تو اپنے ہتھان دی کمائی ہندی ہے اس مصیبت واسطے خود سامان مہیا کیتا ہوتی کسے جگہ تے فرمایا ظاہر الفساد و سلبر والبحر بما کثبت ایدی ناس خشکی ہوگی یا تری زمین ہوے یا سمندر زہر فساد برے ول بہرے خشکی اندر بھی سمندر اندر بھی جو فساد جو بگاڑ بھی آد ہو بینا کا او لوگوں وہ اپنے آمال کا ہی نتیجہ تاکہ اللہ تو حکم ذرا مزہ چکھا ہے. کی کیتا ہے؟ اور او نتیجہ لیکن لوگ اللہ تکلیف کی شکل اندر عذاب بنا کے انہوں چکھا ہے غرض کے پرانی مجید اندر جا بجا یہ وزاحت کہ جو تکلیف اور مصیبت بھی آ دے پیدا کرنے والا خود انسان ہوں اسی کسیت تے کسی تے ظلم اور زیادتی کرنے تیار نہیں کسی نے تکلیف اندر مبتلا کر کے اللہ نو کوئی خوشی نہیں ہوں لیکن جد تکلیف اندر ہے مختلا ہوئی شخصی او وجہ اور وہ او سبب بھی بیان فرما دیتا فرمایا میں تو عذاب اندر مختلا کر کے کی کرنا ہے میں کی لینے تو تمہیں تکلیف پہنچا کے ان شکر تم و آمن تم دو شرطان ہیں ان شکر تم کہ برطر شکر گزار بن جاؤ آدمی جن دیر تک کسی نو تسلیم نہیں کرتا کسی اپنا محسن اور منعم سمجھ نہیں لو تک او دی عزت وہ ادب وہ احترام او دی اور وہ او فرما برداری کرنے تیار نہیں ہوں گا یہ ایک بڑی سیدی جی بات ہے کہ کسی دا احسان سمجھ دایا کہ وہی عزت کرتا کسی کو اپنا محسن سمجھ دا کہ وہ منگایا جی محسن سمجھ دیں گی تو عزت کر سوال پیدا نہیں ہوتا وہداری کرنے سوال پیدا نہیں ہوتا ان شکل اللہ فرما دینے اگر تھی شکر گزار بن جاؤ شکر گزاری کے جذبات ادو پیدا ہوتے ہیں جد احسان منیا جائے احسان نحسان سمجھا جائے احسانات اس قدر زیادہ ہے کہ اص نو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے وَإن تعدو نعمت اللہ نے یہ اگر میری چاہو تو نہیں جا ہو سکتا اللہ فرما نے کہ اس ساری روئے زمین اندر مشرق تو لے کے مگر تک شمال تو لے کے جنور تک جن زمین ہے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سانوں اج تک زمین دے کنارے کا پتہ نہیں لگ سکیا کہ اللہ نے اے شروع کی تو کی تھی ختم کتوں سا جی اور سادی درماندگی دا حال اے ہے کہ جدو زمین دا کوئی پتہ نہیں چل سکیا کہ اصا اے کہنا شروع کر دیتا کہ زمین کول ہے کنوں پتا ہے زمین گور ہے چوکور ہے چپتی ہے کس طرح کی جب یہ کنارے کا علم نہیں تو پھر کسی نے یہ شکو سور کا ہی پتا چل سکتا پوری روح زمین اج تک کوئی یہ کنارے تک نہیں پہنچیا اور نہ پہنچ سکے اللہ نے جہاں چیزاں راز رکھیاں نے انہوں کوئی نہیں جان سکتا اسی ان چیزوں کا ہی علم حاصل کر سکتے ہیں خود اللہ سان دس دے دسنا چاہے کہ جڑی چیز اللہ نے تو اوجل دیکھی ہے ان کو کوشش دے باوجود بھی کوئی نہیں جان سکتا ان دچال جیسے بارے اندر حدیث کتاباں کئی ابواب موجود ہیں قیامت تو پہلے انہیں ظاہر ہونا ہے انہیں آنا ہے بہت بڑی آزمائش بن کے بہت بڑا فتنا بن کے اللہ ہر مسلمان او فتنے کو محفوظ رکھے وہ رب ہون کا دعوی کرتا ہوا اللہ نے انسانہ کی آزمائش واسطے انچ غیر معمولی طاقت بھی دیکھی ہوئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو وہ اپنے رب ہون کا کرے گا لوگوں کے سامنے کہ لوگ کہیں گے پھر تو اپنی طاقت اور قدرت کا کوئی اظہار کر تو کہے گا دسو میں کی کرا مثال بھی تھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ کہیں گے کہ بارش برسا تو آسمان کی طرف اپنی انگلی نال اشارہ کرے گا کہ بدل اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے اکٹھے ہو کے بدل بارش برسنی شروع ہو جائے گی پھر وہ کہیں گے کہ ہوں بارش ختم کر بس کر وہ اسی طرح انگلی اشارہ کر کے کہے گا کہ بس کرو اور بکر جاؤ سارے بدل بارش روک کے بکر آتما اس واسطے اللہ نے ان انچ ایسی طاقت دیتی لمبی ایک دیوار نو اشارہ کر کے کہے گا کہ چل اور وہ او دیوار دوڑنا شروع کر دے مرزا غلام احمد نے اینا حدیثہ مزاق اڑایا نا اے کہہ کے کہ کوئی دجال نہیں آنا کوئی دیوار نہیں دوڑنی انگریز نے جڑی ریل گڈی بنا کے ساتھ سامنے دوڑا دیتی ہے یہ دیوار دوڑ رہی انہیں حدیثہ مزاق اس طرح اڑایا بہر بہرحال دجال اللہ نے پیدا کیا ہوا لیکن اج تک سوائے انہوں نے دو دے کسے کسی نو ملیا نہیں کسی دیکھا نہیں دو سحاب دن اسی کشتی تے سفر کر رہے تھا سمندر اندر طوفان آ گیا سادی کشتی نامعلوم سمت کی طرف طوفان لے گیا دور ایک جگہ پہنچے تے چھوٹا جا ایک جزیرہ نظر آیا جس لئے مزید قریب ہوئے اس جزیرے تے ایک انسانی شکل بڑی لمبی چوڑی سان نظر آئی اور حالت وہی اے تھی لا نعرف نہ ارے بعد کونے بڑے ہوئے سن بکھرے ہوئے سن کہ پتہ نہیں چلتا اے دا چہرہ کس پاسے ہے تے اے دی کمر کس پاسے ہے لا نعرف ولا اسی مزید قریب پہنچے، محمد پیغمبر آ چکے نہیں یا نہیں صلی اللہ ہی ہو سکتے جس ویل اصیا تو عزیر کو جواب دیتا نعم جاءنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں محمد پیغمبر تشریف لیا چکے نے انہوں نے بے صدد دور شروع ہو چکا ہے جس لئے اسا یہ جواب دیتا کہ او اٹھلے رہا جگہ دے اور سانو محسوس ہویا کہ اے زنجیرہ اندر جھکڑیا ہویا ہے او دے اٹھلے رہا زنجیرہ دی جھنکار اور آواز آسا سڑی پیشتر اس لے کہ اسی ہو دے کچھ پوچھ دے یا اوہ سانو مزید کوئی سوال کرتا ہوا نے ساڑی کستی دوڑا دیتی اور پھر اسی دور نکلتا جس ویلے اوہ بچ بچ کے واپس آئے دونوں ساتھی کہ آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرہ ہاتھی توفان اندر پس گئے تھا کستی ساڑی نو ہوا پتا نہیں کس پاسے لے گئی ایک جزیرے کو پہنچ کے یہ واقعہ پیش آیا ہے سانو کسی نے اس طرح سوال کیا عجیب الخلت انسان سی بال اور بڑے اور بکھرے ہوئے سنو ایوال کیتا اور سارے جواب سے وہ بڑا اچلیا اور انہیں خوشی بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطا دو نہ من ہوگا جان دوں سی کہ لگے جی سان کچھ پتا نہیں اچانک کشتی اس پاس چلی گئی اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا فرمایا نا دجال دجال تھی اللہ نے اس جزیرے قید ہے چودہ سو سال اس واقعے گزر چکے نے اج تک نہ کوئی انگریز سے نہ کوئی سیاہ انگریز نہ سفید انگریز نہ سیاح اگریز دجال تلاش نہیں کر سکیا اللہ نے ایک راز رکھا ہوا ہے وہ ہی رہا ہے جد ان اتوں آزاد کرنا ہے اللہ نے قیامت کری ادو انہیں ساری دنیا سے پھر جانا اس طرح اللہ نے اور کئی راز رکھے ہوئے ہیں یہ آجوج اور ماجوج دا قصہ قرآن اندر موجود ہے اللہ نے انہوں اپنے ایک بندے دے ذریعے قید کروایا ہوا اور اگر انہیں تفصیلات اندر جائیے تو آدمی حیران رہ جانا ہے سوچن لگ پہ کھانے کی نے کردے کی نے رس طرح نے لیکن اللہ نے رکھا بھی سردی گرمی ہر طرح دا موسم آد ہے اللہ نے انہوں بستر بھی مہیا کیتے ہوئے نہیں. اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں نے کن اڑے نے کہ سو لگیا ایک کن تھلے بچھا لے دوسرا کن اتنے لے لیں اللہ نے رکھے اللہ کا ایک راز ہے نہیں کسے کسی کچھ بڑیاں بات بنائی گئی کہ دیواریں چین اے وہ دیوار ہے جن کو سکندری کیا گیا ہے لیکن یہ بات غلط ہے اللہ فاضل کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بے شمار ایسے راز رکھے ہوئے ہیں جنہوں کا اج تک کسے کسی علم نہیں جدو وہ چاہے گا جہاں راز چاہے گا دکھ دے گا اپنی مخلوق کو شاہ کر دے گا اِنہ رازہ جو ایک راز ہی زمین و آسمان دی لمبائی اور چوڑائی بھی ہے کہ اے شروع کتھوں دے نئے دے ختم کی دیا میں ذکر لگا تھا اللہ فرمانے نے ان أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ کہ اگر ساری روح زمین دے درخت جتھوں اے شروع ہوں دی اور جتھے آسان ختم کی تینوں سارے درختانیاں کلمہ بنا لیا جا کسے ایک دو ملکان دے درخت نہیں ساری روئے زمین دے درختانیاں کلمہ مَالبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ عَبْحُرِن تے ساری روئے زمین دے سمندر ایک اندازے دے مطابق ایک بٹا چار حصہ خوش کیے تے تن بٹا چار حصہ پانی ہے روئے زمین پہ زمین جڑی تو خالی ہے پانی تو کوئی چوتھاری ہے تین گا چار حصہ پانی اور سمندر ہے ساری روئے زمین دے یا کلمہ بنا لیا جا سارے اللہ سیاہی اندر بدل دے یہ سارے دئیے آدم والے سلام تو لے کے قیامت تک والے سارے انسان چھوٹے بڑے لکھن واسے بیٹھ جان نتیجہ کی نکلے گا لکھن والے تھک جان گے لکھ لکھ کے کلمہ کس جان گیا مک جائے کی مانا فدت فرمایا تھی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے احسان نے میرے دے. میرے انعان نے میرے جدو تک ابھی یہاں باتوں تسلیم نہیں کر گے ادوں تک شکر گزاری کا جذبہ کس طرح پیدا ہو جائے اور پھر بہت بڑا چیلنج موجود ہے نہ شکرے لوگوں نہ فرمانا منکرا چیلنج کیتا ہے. قرآن اندر فرمایا ہا گا ہلکا جو کچھ تظر آتا ہے جو کچھ تی رہے ہو پی رہے ہو استعمال کر رہے ہو جس شکل و صورت اندر جو کچھ بھی تو انہوں اور نظر آنڈا ہے حَذَا خَلْقُ اللَّهُ اے سارا کچھ تے میرا بنایا ہے جے اے سارا کچھ میں پیدا کیتا ہویا ہے فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ اگر تو اٹھے دل اندر اے بات ہے کہ کسی اور نے بھی کچھ بنایا ہے کہ میری مخلوق تے سامنے موجود ہے کسی اور نے کچھ بنایا ہے کہ ذرا وہ اپنی مخلوق بھی س دکھاے تو سہی کہ کسی نے کی بنایا اور اس کو بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے شریق بنا والے میرے بارے اندر شک اور شبہ کا شکار ہونے والے وہ بھی میرے بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی کسی اور نے نہیں بنایا یا از خود وہ اپنے آپ نہیں بنے تو بات یہ کہ اللہ کے احسانات اللہ کے انعامات جنہاں جو دو تین دی طرف اشارہ کیتا گیا تھی کہ کس پر قدر بڑا احسان ہے کمنا بڑا اللہ کا انعام ہے ساڑھے تھے کہ ان انسانوں انسان پیدا کیتا انسان بنا اس بہترین شکل و صورت اندر دنیا اندر پیچے انسان جیسی شکل و صورت انسان جیسے متناسب آزاں اللہ نے اپنی کسے بھور مخلوق نونی جیسے ملائکہ جن اور مخلوقات اللہ نے انسان جیسی خوبصورت کوئی ہوخلوق پیدا ہی نہیں بنائی کسما کھا کھا کے اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ انسان میں احسن بھی اندر پیدا کیتا ہے بہترین شکل و صورت اندر متناسب دے دے کے پیچھے اور کبھی کدیغور نہیں سر تو لے کے پیروں تک ایک انسانی جسم اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے لگائے نے اور او جوڑ تلاش کی تے دور جان دی ضرورت ہی نہیں اپنی انگلی نا اس طرح کر کے دیکھ لو ایک, ایک انگلی اندر تین تین جوڑ اللہ نے لگا لی اللہ قادر قاگی کسی دیا انگلیاں پیدا کر دیا اس طرح ہی بنا دینا بالکل فلیٹ کوئی جوڑ نہ ہوتا سانو کوئی چیز پکڑن لگیاں رکھن لگیاں اٹھان لگیاں کنی دقت ہوندی اگر انگلیاں مڑ نہ نا کس طرح کا جسم بنایا ہے انسان دلہ تین سو سٹ جوڑ لگا دیتے ان جو کوئی ایک جوڑ خراب ہو جائے تو کتھے کتھے جانا پہننا کنے پیسے خرچ کرنے پی تکلیف برداشت کرنی پیک جوڑ کے خراب ہونے والی طاقت اور قدرت ہے نا انہیں تین سو سات جوڑ لگا دیتے اور بنا پھر ایک چیز کا نام لے کے سارے کولو پوچھے ہے کہ تی انسان سوچتا ہی نہیں تھی غور ہی نہیں اللہ تلاش کرنے واسطے کتنے دور جان ضرورت ہی نہیں اللہ فرمانے میں وفی انفی کم آپ لا تم سیرو اپنے بارے اندر کبھی غور ہی نہیں کی اپنے متعلقی سوچ رہے انسان کہ میں مینو بنا والے نے کس چیز تو بنایا ہے یہ بات رہی نا تین پنچارج میں کہ ایسا انسان نو پانی تو بنایا اس حقیر اور دلیل قطرے تو پیدا کیتا جڑا جسم نو لگ جائے تے بغیر غسل تے جسم پاک نہیں کپڑے نو لگ جائے تے بغیر کپڑا بنایا بہن ماں <بَعشَارًا> قرآن گراہن پڑیا ہے اللہ نے سانو اوس پانی کے قطرے تو بنایا کچھ بنایا جس طرح کی تصویر چاہیے بنائی ہے کسی نہ مشورہ نہیں کیا کسی کو نہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تصویر بنا دی اور ایک تصویر نال دوسری تصویر نہیں ملتی ایک دا ملک اندر اے انگوٹھے اور دے نشانات دا ایتھے ایک نے بھی اگر جمع کر دیتے جانتے کسی کے انگوٹھے کا نشان دوسرے دے انگوٹھے دے نشان وال نہیں مل سکتا جی جان بھی ضرورت نہیں. کو اللہ تسی اپنے اندر نہیں کیتا. تا؟ پانی تو بنایا ماں کے رحم اندر جس طرح کی چاہی تھی شکل بنائی اور چیز ایک ایک, جیز, ایک, ایک ایسا قیمتی تو دے دیتا پھر پوچھا اَلَمْ اے انسان اکھی نہیں اے ذرا خراب ہو نج اللہ نہ کرے. جو ہو جائے، تے آدمی کی کچھ کرتا ہے سنو کہ انہیں مفتد دیتی ہوئی کوئی قیمت سڈے کو وصول نہیں کیتی اکھی دی اکی بہترین شیشے لگا دیتے کوئی جواب ہی نہیں مسنوئی چیزاں مسنوئی حقیقی بنائی کدی باریک کدی موٹیاں آواز باہر نو آئے کدی ادر نو جانے سوچے کدی یہ ایک بوٹی تیرے منہ اندر لگا کے پھر اینو بولن دی طاقت بھی ایسا دیتی ہے دنیا اندر بے شمار ایسے انسان موجود نے جنہیں منہ ایک بوٹی تو ہے لیکن بول نہیں سکتی جنہوں نے ہے اللہ نے طاقت نہیں نہ دھی ہوئی بولنے بولتے نا نے ناٹک نے اللہ نے انہوں نے زبان کو بلا دول والے سارا کیا تیوں زبان نہیں دیکھی ضرورت مطابق کہڑی کہڑی چیز گنی جائے اور اس واسطے کہنے والے نے کیا ہے من فقد عرف رب کہ جا بندہ اپنے آپ پہچان لگتا کہ وہ اپنے رب تو بیگانہ رہ جائے اللہ تو دور رہ جائے اللہ تو دور وہ سوچا اپنے آپ کہ میں کیا اور کس طرح دنیا احتباج مل کوئی کسی بھی پہنچ جائے لیکن جدوں تک اے سوچ پیدا نہیں کرتا ادو تک اپنے رب نوں نہیں پا سکتا او نوں نہیں مل سکتا اور او اندر نہیں علم حاصل کرنے نہیں جا سکتے اور ات ات ات ات ات ات بڑا ہے کہ قیامت تک وہ سجدے پہ جائیے تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا انسان بنا کے انہیں دنیا اندر بھیجا دعا کرو دعا کرو کہ اللہ سانو اپنی انسانیت نو قائم رکھن دی نائم رکھنے اپنی انسانیت ناگ لگا انسانیت دے چہرے دے بد دے اللہ, ماشاء اللہ. اللہ نے تو سانو بڑا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم اللہ فرما دے ہسی آدم دی اولاد نو بڑی عزت دے کے پیچھے بڑی عزت اور, بڑا مقام اور مرتبہ دلائل اور ثبوت دے دیتے اے دی موعزز ہون دے اے دی محترم ہون دے اے دی مکرم ہون دے اے دی عزت والا ہون دے دلائل اللہ دے اس ایت کریمہ اندر ایک دلیل تے اے دتی فرمایا وہ حملناہم فلبری والبحر تسی انسان دی عزت اور ای دا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہوے تے دیکھو کوئی سواری فضا اندر اڑ دی چلی جا رہی ہوے کوئی چیز سمندر دا سینہ چیر دی ہوئی تیر رہی ہوے کوئی سواری تیز رفتاری نال زمین سے دوڑ رہی ہو البر سواریاں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن سوار سے انسان ہے سواریاں مختلف ہو سکتی ہیں بدل بدلدیاں رہنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دیا سواریاں دا قرآن اندر ذکر کیتا بعد آن والیا سواریاں دی اللہ نے اشارہ دا ذکر فرما دیا نشاندہ کر دیسل اپنے ساتھی نو ذرا فرماؤ سہی ول خیلا کہ ایک گھوڑا تاری سواری واسطے کنگا کی جائے خچر کن بنائے نے والحمیرہ گزے پیدا کیتے نے اللہ نے تاکہ تسی سوار ہو سکو اپنا سفر طے کر سکوکو مالا تاج مون اور اللہ ایسی ایسا سواریاں اپنے بندیا مہیا کرے گا جنہوں کا علم نہیں تھانوں پتا نہیں اس دور اندر کنو پتا تھی کہ جہاز اڑ سالا سفر اندر بلکہ گنٹیا اور قسم دیا سواریاں ہو لیکن انسان کی عظمت بیان کردیا ہوا فرمایا وہ حمل نہ سواری کوئی بھی ہو سوار اصا انسان نو بنا کے بچایا ہے بات. پھر ذرا اپنی خوراق دی طرف نظر دوڑا لو اللہ نے تو سانو روک دیتا ہے کچھ ایسا نے جنہ دے خان پین دی سانو اجازت دیتی بعض اوقات دوست یہ سوال کر دینے کہ دیکھو جی جان چیزوں کو ابھی حرام کہ وہ بھی اللہ پیدا دکی ہوئی خدا دیا ہی بنائی ہوئی پھر وہ حرام کیوں نے پہلی بات تو اے ہے کہ اللہ اے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی کسی چیزوں حلال قرار دے دے تو کسی کو حرام قرار دے دے معلوم ہوئے یا نہ ہو اللہ سے ہاں ہوئے حلال یا حرام ہونے کا سبب ضرور موجود پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ساری آزمائش کرتا ہے اس دنیا اندر امتحان لیا جانا ہے پرانے مجید اندر اللہ نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ اے سوچا جے بھی نہ کہ بغیر آزمائش دے ہی تھی یہ دنیا کی زندگی گزار کے آ جاؤ گے قدم قدم پہ میں تھوڑا امتحان لینا اسی یقیناً تو آزمائش تو معمولی جی کسی چیز دا کوئی شخص دے دار بن جائے کہ اے رومال میرا ہے اے چیز میری ہے او میری ہے سبت دلیل پیش کریز تیر تے کوئی شخص ایماندار ہون کا دعوی کرتا کوئی دلیل اور ثبوت نہ منگایا جائے یہ کس طرح ہو سکے ایمان سب تو قیمتی چیز ہے اللہ کرے سانو اے بات سمجھ آ جائے کہ ایمان جیسی قیمتی چیز اللہ نے کوئی اور پیدا ہی نہیں کی تھی سب تو قیمتی چیز ایمان ہے قرآن کے حوالے نال اس بات کو اس طرح سمجھو اللہ فرما دے نے <نَاصِرِينٌ> تیسرے پارے دی آخری آیت اپنے گھر تے ہوئے قرآن چو پڑھ کے سمجھ لیا جائے دیکھ لیا جائے تیسرے پارے دی آخری آیت فرمایا لوگ نے انکار کر دیتا کفر کیتا اور اس سے کفر ہی موت یعنی ایمان حاصل نہ ہو سکیا ایمان تو محروم ہی رہے اور مر گئے قیامت کے دن جس ویل سڈے سامنے پیش ہوں گے ایسے لوگ فرمایا اگر انہوں نے کوئی چاہے نا کہ ای سونا سامنے لے لیا کے رکھ دے جن سونے ساری زمین پر جائے جس زمین کا ذکر اچھی کر رہا تھا کہ یہ کنارے کا کسے نے پتا ہی نہیں کتوں شروع ہوتی ہے کتنے ختم ہوتی ہے مل الارض ارزن فرمایا ساری ساری زمین سونے نل دے اور کبھی اللہ اے تو کفر نو ایمان اندر بدل کے میری جنت اندر پیش دے اللہ فرمانے بھی نہیں دے دے کرو فر ایمان کنی چیز ہو کافر ہوئے کفر اختیار نہ اور کفر تے ہی مر گئے مرن تو ایک لمحہ پہلے بھی توبہ اللہ توبہ کر دروازہ کھلا رکھا دیکھو وہ دی کرم نوازی وہ مہربانی کہ اگر مرن تو پہلے بھی توبہ کر ہے لشرتے کہ وہ فرشتے نظر نہ آ جان دی موت کا پیغام لے کے آئے جی ہوں یہ دیکھ رہا ہے جنہاں دیا آوازاں سن رہا ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ بارے اندر سمجھ وہ دے آن تو دے دیکھن تو پہلے پہلے اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ساری زندگی کے گنا مٹا کے جگہیا لکھوا دے وعدہ ہے اللہ سچے دل نالبہ کر لو توبہ اس ندامت اور شرمندگی دا احساس ہو جان نل اللہ گنا معاف کر دینا اپنی طرف سے لکھوا دینا اللہ او لوگ جنہ نے کفر اختیار کیتا اور کفر پہ ہی موت آ گئی اسی طرح ہی مر گئے دن زمین پر کے سونا لے اون یہ ایک مثال دیتی ہے ورنہ او اس دن کسی ہونا کی سوائے اعمال دے اچھے یا برے عمل ہوں گے یہ تو, ہو تو سوا کوئی چیز انسان دلے نہیں ہوئے گی قیام بن سلیم آ مال تو سوا کوئی چیز پلے نہیں ہوئے گی حتا کہ جسم سے لباس بھی نہیں ہوئے گا اللہ ہر ننگا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے ایلان کیا ست میں پارے اندر سورہ سورا اندر ارشاد فرمایا کہ جس طرح تنیا تجیے اسی حالت اندر واپس اپنے کل کلانا دے نہ علینا یہ سا پکا واوہ جی اور اللہ تو پکا وا کسی ہو, ہو ہی نہیں ومن اف دا کو مین اللہ کی لا ومن اف دا اللہ حدیث خود اپنے بارے اندر سوال کیتا ہے اللہ نے کہ میرے نالوں کوئی سچا ہور ہو نظر ہوا جی میرے نالوں پکی بات کرنے والا کوئی ہور ہو نظر آیا اساں جس طرح کو سنوں بھیجا ہے اسی طرح واپس اپنے کول رہے ہیں صدیقہ نے قرآن دی اے آیت سنی اور پڑھی پچلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کی تی اَرْرِزَالُ وَنْنِسَاءُ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا ہے کہ جس طرح دنیا تے تو انہوں برہ نہ پیجیا ہے اس طرح ہی اسی واپس اپنے کول بلانا ہے اس دن مرد بھی عورت بھی سارے اکٹھے اللہ سامنے پیش ہوا اجازت دے گی اس کی ام المؤمنین رضی اللہ آپ نے فرمایا آئے رضی اللہ تعالی. تیرا کی خیال ہے کہ او اس دن کسی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ دی ہمت ہو گی لِكُلْ شَانُ يُغْنِ ہر ضرورت ہی نہیں کر سکے گا کہ کسی دی کی طرف دیکھے عام آدمی سے رحجا اللہ دے نبی، اللہ د پیغمبر اللہ د رسول زبان سے یہ الفاظ ہونگے رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم اللہ میری جان بچ جائے اللہ مینو اتو نجات مل جائے اللہ میری یہ مصیبت چل جائے اللہ مینو چھٹکارا حاصل ہو جائے ایک ذات گرامی ایسی ہوئے گی جی زبان اقدس سے کچھ اور الفاظ ہوں ورنہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اے کہہ رہے ہوں گے اللہ میری جان، اللہ میں بچ جانا، اللہ مینو نجات حاصل ہو جائے، اللہ مینو چھتکارہ مل جائے اور او ذات او حسدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسدی ہوئے فرمایا اللہ میں نو توفیق دیں گے کہ جس ویل انبیاء بھی رب نفتی رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ ہو دی جیتی ہوئی توفیق نال میں اس ویلے بھی کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی اللہ میری امت اللہ میری امت کدی امت, امت, قدی امت نو شرم آ جائے کدی امت نیا آ جائے فرمایا سب ضرت نہیں ہو رہی میرے رب کا وعدہ پر حق ہے اسی طرح بلانا ہے سب سب کے سب تو پہلے جس شخصیت نو لباس پہنایا جائے گا جنت کا وہ بھی دس گئی وہ شخصیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام ن ان کی اس قربانی دبت جیڑی نمرود نے اگ اندر سچن لگیا انہوں کو پیش کر دیتی اس قربانی دبت انہوں نے سب تو پہلے میدان مکشر اندر لباس پہنایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ نو جس ویسے چیخا اندر پھینک لگے نمرود کے قاری کیا ٹہرو ٹھہرو ابراہیم کا لباس بھی دی اتار دوں یہ کپڑے اتار دوں یہ جلن لگے دیر نہ لگے کہ پہلے کپڑے جلن پھر جسم جلے کپڑے اتار کے تھی یا بردن ہے اگ تیرے اندر جلان دی خاصیت اصد کی ہوئی ہے تبد کوئی چیز نہیں اے طاقت جلن کی اور خاصیت اص تری اندر رکھی ہوئی ہے دیکھ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے میرا دوست آ رہا ہے کونی بردن اے اب تو ہن گرم نہیں بلکہ تھنڈی ہو جائے اور نالی فرمایا کہ میرے خلیل دے جسم سے لباس بھی کوئی نہیں ہو جائے کپڑوں بھی اُتروا لے گئے کونی بردن و سلاما اینی تھنڈی بھی نہ ہو جائیں کہ انہوں صدی لگر لگ جائے اللہ اب کچھ میرے اللہ دے اختیار اندر ہے پھر ہی در دیکھوں پھر نہیں جا ایمان اے ہوئے کہ میری زندگی میری موت وہ ولتا کا اللہ کا فرمان قرآن اندر ہے نا کہ میں ہی ہاں موت دین والا میں ہی ہاں زندہ رکھنے والا جی ایمان اے ہوئے کہ میری زندگی اور میری موت میری خوشی اور میری غمی اب کا یہ بھی قرآن ہے یا نہیں سورہ نجم کہ اللہ ہی ہے جنو چاہا د جب سو تر جدا ایمان یہ ہو رزق اللہ ہی کشادہ کر دینا ہے اللہ ہی رزق دی گساخ لپیٹ دینا ہے تو عزت من تشاؤ و تو زل من تشاؤ جدا اے ایمان ہوے کہ عزت تو ہی دیننا ہے ضلیل پہ رسوات تو ہی کرنا ہے باقی کڑھی چیز رہ گئی جدن الاسی کسے تو ڈر سے پھر زندگی اور موت اللہ دے اختیار اندر خوشی اور غمی اللہ دے قبض اندر رزق دا پشادہ ہونا اور رزق دا محدود ہو جانا اللہ دے اختیار اندر عزت اللہ دے ہاں یہ نے اگر ایک خوش اتار دے شیطان دے در والا تو اللہ دیا رام لحال ہو جان بیٹھے بیٹیا اٹھن تو پہلے وہاں وعدہ قرآن اندر موجود ہے وَلَوْ أَنَّ آمَنُ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ اگر اے بستیاں والے یہ شہر والے پنڈاں والے زمین والے حقیقی من اندر ایمان مان ہوں مومن بن جان او تے میرے کو ہی ڈرنا شروع کر دیں سب ڈر ختم کر کے صرف میرا ڈر اپنے دل اندر بٹھا جیسے کی کرتا ہم برا کا سہا ابھی آسمان چو بھی زمین چو بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیا قصور کسور اپنے آمان نہیں چاہتے اللہ اپنی طرف رقم اور برکت حاصل کر اللہ کے خزانے سے موجود نے کسے اسمبلی کو منظوری لین کی ضرورت نہیں کسے سینک کے اجلاس بلان کا وہ محتاج نہیں وہ اپنی مرضی کا مالک ہے کے ابھی بن جائیے تو سیے اگر یہ زمین والے بستیاں دیہات اور شہروں والے ایمان لے آؤں اور اگر میرے در میرا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لیں لینا آسمان زمین تو رحمت بے خدا نے اللہ نے انسان جی برتری اور یہ مقام اور مرتبہ بیان کر جو ہے فرمایا چیزاں اچھی خان پینے والی پیدا کی وہ یہ خوراک بنائی اللہ نے ساری خوراک پاک صاف اور سفری چیزاں بنائیے اے ساری بد نصیبی ہے کہ اسی گندیاں چیزاں کھانا شروع کر پلیت چیزیاں شروع کر دیے اپنی اللہ نے پاک رکھا ہے ساری زبان پلیت نہیں ہوتا ماں کے پیٹ اندر بچے نو خوراک ملتی دیئے او خون جڑا ہر مہینے ماں کے پیٹ چو اللہ کے بنا ہوئے ایک نظام دارج ہوں رہدا ہے جدو پیٹ چ بچہ ہوتا ہے وہی خون خوراک بن جانا ہے لیکن وہ خوراک منہ کے رستے نہیں دتی وہ تعلق ناف قائم کر دیا ہے کہ اس منہ نے تو میرا نام لینا ہے میری کتاب پڑھنی ہے تو یہ پلیت نہ ہو جائے وہ کنہ بدبخت انسان ہے جہاں اپنے منہ خود پلیت کرتا ہے خود گندا کرتا ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے جس ویلے یہ دنیا چیز ولادت اکی نہیں زبان نہیں دیں بونٹ نہیں دے دنیا کے بھیجے تیسر دنیا چیری ماں کے سینے اندر نہران دو دیا جاری کرتی ہاں جی بچے دن کوئی چیز لگاؤں چوسنا شروع کر دیا ہے یہ کون سکھا ہے بہترین چیزاں تری جانور تانور کہنا اور جانا اللہ نے جانور بنایا ہے وہ سارا دن کی نے کہ تو کاغذ مل گیا کھا لیا کوئی چھلکا مل تھی, او کھا لیا, خشک چارا, چارا, کوئی او چیز چیز اللہ نے ان جانور اندر جسم اندر ایک ایسا اوپریٹ لگا ہے, ایک ایسی مشین فٹ کر ہے. او چھلکے او کاغذ او سکے گلے چارے کھا کے اندر جانا ہے او سارا کچھ ते اللہ کے لگائے ہوئے ابریٹس اندر جس ویل وہ پہنتا بن رہے اللہ اکبر قرآن پڑھیا کرو اللہ جانور اندر ایک گوبر دی نالی چل رہی ہے دوسرے پاس خون دی نالی چل رہی ہے درمیان اگر دودھ دی نالی بنا دیتی ایسا گوبر کی بدبو شامل ہو سکتی نہ اور دے خانے دی نالی اور پین والے تے کوئی نہیں, نہیں کی اللہ بلکہ اپنا بیڑا گرک کر لیا, کر لیا ملاوٹ کرنے والا یہ نہا دے رہا اور اے سب کچھ میری ہضم ہو جائے گا اللہ دنیا تے بھی سزا دیندہ رہنگا ہے, ہے, ہے, ہے, ہے. رشتے لکھ رہے نے معاپ رہے نے توڑ رہے نے جس اللہ نے قیامت دے دن ایک کونی بکری بغیر سنگا بکری آئے گی اللہ دے سامنے فریاد کرے گی اللہ ایکری نے لیکن شیطان نے سنو اجی ورگلایا ہوا تو آئے ہوئے کرم بنی آدم کے بیٹے بڑی عزت دے کے بھجیا بڑا بنا کے ہے <وَالْبَحر> کی دیتا کہ سواری یہ سوار <يَبَاد> خدمت واسطے پیدا کی دیا نے اے را اے یہی عزت اصل اس, اس طرح قائم کی دی تو اے اللہ کا کنا بڑا احسان ہے کہ انہیں سانو انسان بنایا اس دنیا اندر انسان بنا کے بھجو آؤ ذرا سوچئے کہ جن نے احسان کی تے کیتے اے انعام سانو عطا کیتے بھی تے حق ہے یا نہیں ابھی وہ شکر گزار بن جائیے کہ ان کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ساری مخلوق بھی اللہ کا انکار کر دے ہوئے. لو ان آخر جن و ان سکم قدسی سے اللہ فرمانے نے کہ سارے انسان آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے سارے انسان عزاظیل تو لے کے قیامت تک آن والے سارے جن کسی میدان اندر اکٹھے ہو کے جمع ہو کے تے اعلان کر دیں اے اللہ اسی نہ تینو اپنا خالق مننے ہاں نہ اپنا مالک مننے ہاں نہ اپنا رازق سمجھنیاں اسی تیرا کوئی حکم منن واسطے تیار نہیں اعلان کر دیں سارے اللہ فرمانے نے لا یَنقُصُ فِي مُلْكِي شَیْءٌ سارے نے انکار کر دیں نہ میری خدائی اندر میری بادشاہی اندر میری سلطنت اندر میری حکومت اندر انی بھی کمی نہیں آ سکتی کمی ہو اعلان کر دیں کہ اللہ اپنا خالق بھی مننے ہاں اپنا مالک بھی سمجھنے ہاں اپنا رازک بھی جاننے آ جو حکم دے اسی منع واسطے تیار ہاں لا فی ملکی حکومت بن جان اللہ کوئی کم سبر نہیں جائے گا کوئی معاملہ درست نہیں ہو جائے گا اور نہ شکری کرے گا ایک معاملہ کی ایک لئن شکر کرو گے آفرسر بھی دیا لکر شکرتم اگر تسی شکر گزار بن گئے لا دن تم تو میں ہوافہ کر دیاں گا انعامات بڑھا دیاں گا لفر کفرتم جے میرا نیمت جڑیاں حاصل نے جڑیاں دیتی ہوئی ہیں وہاں کی نہ شکریہ اور نہ شروع کر دیتی تھی تو پھر یاد رکھو ازابی لشدید تسی شترے بے محار نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو ایک وقت آئے گا یہاں نیمتوں کا میں تعے کو حساب لوا گا اور ناشکری دی سزا دیان گا اللہ تانو اپنا شکر گزار سب بندہ بندہ بندہ <العالمدہ> ہے سنو اپنی جس شکریہ کوئی شخص شکار کر دے کہ او جانور اگر شکاری دے پہنچنے تو پہلے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوئے تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں جانور دیا کئی سورت نے شکار مختلف طریقے ہے مثلا کتیا نال بھی شکار ہے بعض جانور کتیا کے ذریعے پکڑے جس تیر دے ذریعے گولی دے ذریعے بھی شکار کیتے جاندائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کتا سدھایا ہوا ہو, ہو اور جڑے کتے شکاری ہوندے نے وہ اے بات سمجھتے ہیں انہوں نے انہی کوشش ہوندی ہوں کہ جانور نو زندہ حالت اندر جلدی تو جلدی مالک دے لے اندر جائے پکڑ کے کو اگر باوجود انہوں کی کوشش دے جانور رستے اندر ہی ختم ہو گیا ہے کہ کتے نے زخمی نہیں وہ بڑے طریقے پکڑتا ہے کتا. زخم نہیں آن دینا کتے نے اُنہوں زخمی نہ ہوے زخمی کی بغیر وہ پکڑ کے لیا آلال ہے پھر جی کتے نے اُن زخمی کر دتا ہے یعنی وہ دنگا نال خون نکل آیا تو پھر حلال نہیں دا. لعاب یا دندا چیز زہر اور اس او طرح تیر یا گولی نا جانور شکار کیتا جائے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلایا جاندہ یا گولی چلائی جاتی فائر کیا جا جانور شکاری دے پہنچن تو پہلے پہلے ہی ختم ہو جائے بشرفے کے وہ جسم چ خون نکل گیا ہو رہے نہ آئی ہوئی ہو جہ ختم ہوا خون نکل گیا تے حلال ہے جے وہ تڑپ رہے فرمایا گردن جو خون کٹنا ضروری نہیں حصے چلتی خون کٹ ہے اگر وہ ختم ہو گیا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر یا شرا چلایا گیا ہے تے حلال ہے وہ حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں کسی دوست نے پوچھا ہے کہ بعد لوگ نماز تو بعد فردوں تو بعد تینتی دفع سبحان اللہ تینتی دفعہ الحمد للہ چوتی دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سے پھر ہاتھوں سے پھوک مار کے اپنے جسم سے مل لے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا یہ کلمات پڑھنے سے سکھائے نے دو تین جمعے پہلے ارد کی گئی تھی کہ اپنی لفت جگر فاطمہ تہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو یہ تصویر ہاتھ سکھائی اور حدیث اندر تصویر ہا کے فاطمہ یاد کیا جانا لیکن یہ پڑھ کے ہاتھا تے تھوک مار کے جسم تے ملنا نہیں سکھایا جسم تے ملن واسطے تھوک مار کے ہاتھ پیروں واسطے کچھ صورت خود پڑھیاں اور امت کو نمونہ دیتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو بستر پہ لیٹن تو پہلے تین دفعہ باری باری سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس آخری چینی کل جنہوں پڑھ کے ایک دفعہ پڑھ دے تین ہاتھوں تے پھوک مار کے جسم تے جتوں تک ہاتھ پہنچ سکتا سارے جسم تے سے ہاتھتے پھر پڑھ دے پھر ہاتھ پھیرتے پھوک مار کے تین دفعہ بستر تے لےٹن تو پہلے یہ عمل کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ تصویر ہاتھ پڑھ کے ہاتھ نہیں پھیرے اور نہ اے امت ندر سے. اتنے کیا ہے کہ میرے لیے مقصد نہیں آتی اللہ ضرور کامیاب کرے ایک آدمی ایک دن جانا ہے کم شہر کرتا ہے سروس کرتا ہے کچھ کرد ہے ایک دن جانا ہے کیا وہ نماز قصر کر سکتا ہے یا نہیں وہ جی کم کردہ ہے اتنے بھی قصر نہیں کر سکتا گھر بھی قصر نہیں کر سکتا سفر اندر جانا ہویا بھی آدھا ہویا بھی اگر کوئی نماز آ جاندی تو وہ قصر کر سکتا